جو مو نکلیا سٹیج کے جن ماں بیٹھے سن وہ سارے کس اٹھنے شروع ہو گئے اٹھنے بجائے وجہ یہ جماد شاہ کے ڈیڑھ لاک مرید استماعی سنگل ماں خطرہ سے جو کہ اس لڑائی پی جی آلہ آدرتی باہ میں سنت بیٹے مولا مفتی خان سے. آپ جتم رکھتے سن سگائے آپ نے جب یہ گل سنی تو محد محدث آزم کا نام لکھیا لگتا محدث کچھوش بھی یا محدث شاید آزم... فیصلہ اہتمام ہے سٹی دچاڑا فرمایا یہ فرماؤ یا آپ کی اپنی تحقیق ہے یا کسی نے بتایا ہے مسٹر جناب علی ہے یا آپ کی اپنی تحقیق ہے یا اس نے کہا جی حضرت کسی نے بتایا آپ نے فرمایا بھی جس نے بھی بتایا وہ اس نے غلط بنایا یہ تو شیعہ بورا تھا اسماعیلی شیعہ آگا خانی شیے بورے جنہ ماند بوری بازار کراچی سے ایک غیر مسلم نے آپ نے فرمایا وہ شیعہ بورا تھا اس کا تو مسلمان ہونا ثابت نہیں ہو سکتا ولی ہونا کہاں ثابت ہو گیا تو سید جماعت شاہ نے اعلان کیا بھی لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں تم بھی توبہ کرو میں مسٹر جناگ ملی کا بیٹھا ہوں میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تم بھی کلمہ پڑھو کتاب دو انڈیا یہ کتاب مفتی عابد حسین صاحب اتنے کو ہیں مسباہی نوری جامع شرفیہ مبارک مور بہت بڑا مدرسہ ہے تو خود دے مفتی واقعہ لکھا سفر نمبر کھولے دے دو سو پینتالیس کتاب کا نام مفتی اعظم کی استقامت اور کرامت سلڈیا چھپی پھر کاپی اتنے نوہی والے چھپی سمے لگی یہ ہوں گی پہ گئی رول بھائی ادھر کلما دوبارہ پہ پڑھنا آپ لوگ پہ بھی یار یہ بول کر تو آدھے بابا ان مشرے بلی آدھا ہوں پھر ہو سکتا بھی پہلو کم جسے خبردار کیا چاچے ادھر وہ دوسرے پاسے اونے آمنے سامنے دربار نے فکیم سن آخیا بھی میں میں ہے ملازرہ کرنا کتاب پیو ہے تو پیوں والا کر کے مکالا مل نہیں لے لوجنا منازرا بنے میں جب بابے دار شاید جکی سامنے تو منازرا کر کے اور کی لینی ہے منازر کی کرنے بابے دی کی بھن جکی دے بیانات سارا کچھ سب کچھ محفوظ ہے انی کار کے نو حکومت طرف روپیہ لگنا خجی ہو رہی دو آئے گیا